صاحب عرض یہ ہے جو ہے لوگ بزرگ بھی ہوتے ہیں اس میں نوجوان بھی ہوتے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں اکثر کہ وہ دیگر کام میں تو وہ صحیح ہوتے ہیں نماز کے وقت اس چیز کا سہارا لیتے ہیں یہ زیادہ کر رہے ہیں نماز کے وقت وہ اس پہ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں یا کام کرنے اور نماز کے وقت کیا کرتے ہیں اچھا ہو <coughs> جی جی جی جی اگر واقعی یہ سستی کے طور پر ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک نا یہ مناسب بات نہیں ہے اور اس طرح سے اگر ایک شخص جس کو کھڑے ہو کر قیام کرنے اور پھر اس کے بعد اپنے طور پر جس طرح نارمل نماز کی کنڈیشن ہوتی ہے اس طرح نماز پڑھنے پر قدرت ہے اور اس کے باوجود وہ کرسی استعمال کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی ہاں البتہ اگر جوڑوں میں ایسی شکایت ہوتی ہے بعض اوقات کہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتے جب زمین پر بیٹھ نہیں سکتے تو بہرحال وہ چل پھر چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے لیکن بچارے ان کی جو کہتے ہیں نا قبر کا حال مرتا جانتا ہے یہ ایک حقیقت ہوتی ہے وہ چلتے پھرتے ضرور ہیں آپ کو ایکٹیو بھی دکھیں گے مگر کچھ اعضاء ان کے اجازت نہیں دیتے کہ وہ زمین تک اپنے پاؤں فولڈ کر کے چار ہو کر بیٹھ سکیں تو لہٰذا اس کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ نیک گمان رکھنا چاہیے کہ جو شخص اگر کرسی پہ نماز پڑھ لائے ہے تو وہ اس کا عذر شرعی ہوگا اسی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ عالم